صلی اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآن سننہ.com کی پیش کشت ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.qurnah.com نعوذ اللہ من شرور نفسنا و من سیعات عمالنا من یاد اللہ فلا مزل لہو ومن یزللہ فلا حدیلہ نشہد اللہ <تصفح> الہ الا اللہ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 اعوذ باللہ جسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا بانا ان کا وزرک الی ان کا باضاہ رکھ برفانال کا ان مالوسرے یسرن ان مالوسرے یوسرا اضاف کا فنطب و ادا کا فرغب صدا فل مولان حضرات مجھے آپ کی محبت کا شدید احساس ہے اور اسی محبت کے پیش نگاہ میں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 تو انشاءاللہ شاء اللہ آخرت سمر جائے گی اور دنیا سدھر جائے گی ہمارا تو معاملہ ہی زیادہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے سارا قصہ ہی ہمارا آخرت کا ہے دنیا میں تو ہم کسی چیز کے طلب طلبدار ہے ہی نہیں اور اسی وجہ سے شاید لوگ اہل حدیث کو خوش کہتے ہیں کہ ان میں کوئی دنیا داری کا مسئلہ نہیں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 رحمت کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس سے آپ کی حیات طیبہ سے آپ کی سیرت مبارکہ سے صرف یہی سبق ملا اور کوئی دوسری چیز ہمیں جو ہے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 اپنے اطاعت کیشوں کے لیے اپنے جانساروں کے لیے میں یار کرار دیا ہے اور کسی دوسری چیز کو میں یار کرار دیں خود نبی یہ محکسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بات لوگوں کو سنائی جب حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اپنے بیگانے بن گئے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 لوگوں میں ہر دل عزیزی دب حاصل ہوتی ہے جب آدمی پیشانی حق کو نہ دیکھے لوگوں کی زمینوں کو دیکھے کہ لوگ کیا چاہتے آپ کو کیا آپ کون کا لوگوں کو اپنا کیوں مخالف بناتے آؤ اقتدار لے لو اختیار لے لو راہ حق چھوڑ دو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 کسی پہ الزام نہیں رکھا کسی پہ تان نہیں توڑا کسی کو دشنام نہیں بھی کیونکہ ہم کبھی لکھنؤ کی بٹھیار لوگوں کے پاس نہیں بیٹھے ہمیں وہ لہجہ ہی نہیں آتا کہ ادھر پان کی پیک پھینکے اور ادھر زبان سے پھول اگلے ہمارا تو طریقہ ازل سے یہی رہا ہے کہ کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رکیب گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا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 اور زمان سے یہی کہے اللہ اللہ دے پاؤں گی بھائی اللہ انہیں پتا ہی نہیں کہ گالی یہ عوام لا میرے بھائی بریل بھی میری بات کو اپنے سینے کھول پسنے. اپنے دلوں کے دریچے با کر کے سنے ہمیں کیوں گالی دیتے ہیں ذرا سوچیں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 وہ اپنی خوب رہے ہیں ہم اپنی پر کریں اور قیامت کے دن جب سرور کائنات حوضے کے اوسر پہ بیٹھے ہوئے ہو اور رب سلجلال پوچھے کہ بے ایزم بن قتل بطلا تمہیں گالی کیوں دی گئی تو ہم یہ کہے اللہ ہمیں گالی اس لیے دی گئی کہ ہم نے نبائیں دیکھا نبائیں دیکھا تیرے محبوب کے دامن کو دیکھا اور پھر چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے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 لسوڑی شاہ کی بھی تموڑی شاہ کی بھی پسوڑی شاہ کی بھی تمہارا دل بڑا ہے تمہیں مبارک تمہیں کیا تکلیف تم پسوڑی شاہ کو مانو تموڑی شاہ کو مانو گھوڑے شاہ کو مانو لسوڑی شاہ خدا کی قسم ہمیں کوئی تکلیف نہیں جس کو جی تمہارا دل بڑا دل ہے اس میں بڑی محبتیں آئی ہمارا دل اتنا ہی دل ہے کہ اس کا پیالہ صرف کالی کملی والے کی محبت سے بھرا ہوا ہے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 کہ ہم تو ہسام کے ماننے والے اور یہ کہنے والے کہ وہ آسنم ان کا لم ترا کب تو آئے گی اجمل من کلم تلے دن نساؤ خلت تمرام بن کو لے آئے بن کان کا تشاؤ وہ کے لال جب تک آمنا نے تجھ کو نجرا نظریں دوسروں کو دیکھتی رہی اور جب تو تص میں آیا اتنا تو میر نے دیکھا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 کہ کائنات کے امام نے جسے کہا کہ وہ سامنے تشریف فرما تھا ان جنت سمانت افوا جنت کے آخ دروازے ایک دروازے کا نام باب ریان کہ اس دروازے سے جنت کے لیے ان لوگوں کو پکارا جائے جنہوں نے بہت نفلی روزے رکھے اور دوسرے دروازے کا نام باب جہاد اور اسے اس کو پکارا جائے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 انہوا اللہ کا یون یوں سریکس کو تھا کہا پوچھنے والا کون ہے ابو بکر نے کہا یا اللہ کے رسول اللہ کے حبیب میں نے جسارت کی تھی فرمایا پھر خوش ہو جاؤ کہ جس کو جنت کے آدھوں دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا وہ تم ہوگا کیا جنت میں ہمارے دروازے اور جس کا مقام صرف ایک واقعہ ام ملی عائشہ آج طیبہ طاہرہ طیے رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے بادل بھر سے متلا صاف ہوا روشنی پھیلی ستارے چشمت کرنے لگے رات کا وقت ہر طرف تارے بکھرے ہوئے رات تاروں بھری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 کائنات کے امام نے تبسم کیا فرمایا نام آشا ایک ایسا آدمی بھی کامن یا رسول اللہ لبکتے ہوئے پوچھا کہا عمر ابو الخطاب وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی نیکیاں اتنی لا تعداد اور بے شمار ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں دل میں خیال آیا سوچا میں نے تو سمجھا تھا شاید میرے بابا کا نام لیا جائے یہاں تو خطاب کے بیٹے فاروق آدم کا نام لیا گیا کہا حسنات ابھی یا رسول اللہ اللہ کے ابیب میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کیا ہوئی آتا ایک تبصر کیا سید السلیم سید ابو آدم سید الانبیاء سید الم اللہ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ پوچھتی ہو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 کس مسرے کا پائل تھا کس کی محبت دل میں لیے کرتا تھا اور بدلاؤ مدنی سرکار کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی محبت دل میں تھی پھر پرانے تم کے ہم اکیلے نبی کو ماننے والے پرانے کے چھتیس سو کو ماننے والے پرانے بتلاؤ تم کہتے ہو نا یہ کل کی پیداوار ہے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 کاکل ان کن تم تو اللہ ستبی ہو نہیں رب کو چاہو تو کس کو چاہو رب کے رب کے پیغمبر کو کسی دوسرے کا نام لیا لیا ہو ہمیں بتلاؤ میں شیخ الحدیث سے سب سے پہلے گزارش کروں گا حضرت آپ بھی مان لو میں تو پھر بھی شاید نہ مانوں دو ایک جگہ بتلا دو کسی کا نام دیا ایک کا نام کس کے لیے کہا ان کن تم تو ہبول اللہ عتی اللہ و سلام رب لا یو میں نو نا شجر یو سملاجوفی الفسین ہر جن مما کزئی میوسلم تجھ کو نہ مانے راندے ہوئے تجھ کو مانے تو حوضے کوثر کی طرف لبکتے ہوئے ہوں تیرے ہاتھ سے جامے تہور کا ایک پیالہ پیے اور پھر کبھی پیاس محسوس نہ کرے اور کسی اور کو مانے تو تیری زبانیں بس سے ادا ہو سو کم سوکن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 وَمَنْ یاس اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فقل ضلال و کس کا نام لیا کسی تیسرے کا نام تم دکھوائے قرآن کی ہزاروں آیات ہم سے سن لو نہیں تو ایک آیت تم بنا دو ہم ماننے کے لیے تیار تمام کوئی تعصب نہیں کوئی ضد نہیں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 جس کے دانوں نے محمد کو نہ چوڑا چاہے کپڑے پھڑے ہوئے ہو شملے نہیں دیکھے جائیں ترے نہیں جمبے بھی جمبے علامت ہوتی تو ابو جال بھی وہی پہنتا تھا عرب کا لباس کیوں نہیں عرب کا لباس ہی وہی ابو طالب بھی وہی پہنتا تھا ابو جال بھی وہی جمبا کوئی دستار پہر نہیں تو امتیاز نہیں دل کہ اس دل کی دھڑکنوں میں کس کو سمو رکھا ہے کون بغداد والا ہے کہ مدینے والا ہے ہم اور میں نے بار بار کہا ہے پھر دوہرا کر سن لو کاموں کی کہ دوست نوٹ کرے پوچھیں مولانا حبیب رحمان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اور آگے چلے حضرت شاہ الدیز گجرا والا قریب ہے ذمہ دار ہے میری بات کو پوچھو سوچو سوال کرو اپنے دماغوں کو ٹٹو ہم سے سن لو بات ہم کسی کو نہیں مانتے اور سب کو مانتے کسی کو نہیں مانتے مدینے والے کے مقابلے میں اور سب کو مانتے ہیں کہ جو مدینے والے کا تابے دار ہے ہم اس کی جوتا اٹھانا اپنے لیے باعث اختار سے لگے ہمارے لیے کوئی دوسر. تم ایک مسئلہ پچھلے دنوں میں نے تقریر کی لائل پر میں اور لاہور میں ایک میرا انٹرویو چھپا ایک پرچے میں سیاسی پرچہ دا پچھلے دنوں والا کی سیاست چھوڑی ہوئی ہے